السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی کیسے دوں گا مرگز غیمانی مسجد بورا پیر کراتی جی. من یحدہ اللہ فلا مذلل ومن یزللہ فلا حادیل واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق ل واشہد ان محمد عبدہ ورسول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 وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا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 وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق لاتب ذالی تبدیلہ اکثر الناس لا اللہ تعالی نے دین اسلام کو دین فطرت قرار دیا ہے اسی دین پر ہی قائم ہونے کو اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کی طرف جھکنا قرار دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں اس دین فطرت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے سے منع کیا ہے اور روکا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر دی ہے کہ اکثر لوگوں کو اس دین فطرت کی صحیح پہچان में اس لیے وہ صحیح دین پر قائم نہیں بلکہ دین میں تبدیلیاں کر چکے ہیں بالخصوص ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا خسارہ ہے کہ وہ دین فطرت دین اسلام پر چلنے کی بجائے الٹا اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرے یا تبدیل کر دے اپنی یا کسی کی خواہشات کو وہ دین بنا دے اپنی یا کسی کی پسند کو وہ دین بنا دے یہ بات انتہائی خسارے اور گھاٹے کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو دین فطرت ہے اس میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور دین اصل شکل میں صرف قرآن اور حدیث میں رہ گیا ہے بہت کم افراد ایسے ہیں اللہ کی توفیق سے اس دین فطرت کو تبدیلی سے پاک رکھے ہوئے وہ بھی صرف منہج عقیدے اور فکر کے اعتبار سے مگر نہ عملی طور پر ان لوگوں میں بھی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں بڑی کمی آ چکی ہے حالانکہ ان لوگوں کو منج عقیدے اور فکر کی سلابت صحت اور درستگی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی دین فطرت پر مستقیم ہونا چاہیے تھا جیسا کہ امام شافی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کسی اہل الحدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی یاد آ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں نے عقید عمل فکر نظریے سوچ عادت کے اعتبار سے ایک صحابی کو دیکھ لیا یہ آخری گروہ جس کی میں بات کر رہا ہوں جو عقیدہ منہج نظر و فکر کے اعتبار سے بےحم اللہ تعالی دین فطرت پر قائم ہیں، یہ ہے یہ اہل الحدیث یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں یا آپ اہل الحدیث ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک حقیقت واقعہ ہے کہ دین فطرت پر اعتقادن نظرن فکرن منحجن آل الحدیث قائم دین فطرت کیا ہے دین حنیف کیا ہے دین محمدی کیا ہے دین شریعت کیا ہے ایک سوال ہے. اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے قرآن اور حدیث وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ منہج عقیدہ فکر جس پر صحابہ قائم تھے اور بے فضل اللہ تعالی ذالک کا اس پاکیزہ منہج اور فکر پر آج کے دور میں صرف اہل الحدیث قائم اہل الحدیث کی فکر کیا ہے کہ دین اسلام کی تعبیر صرف قرآن و حدیث الحل حدیث کی فکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے اسے بس قبول کرنا ہے اگر چاہے وہ عقل میں بھی آئے یا نہ آئے اور الحل حدیث کی فکر کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی صحیح فہم وہ ہے جو صحابہ کو حاصل کی جا کوئی قرآن اور حدیث کا غلط معنی اور فہم ظاہر کرنے کی کوشش مت کر قرآن اور حدیث سلف صالحین صحابہ کی فہم پر یہ فکر الحدیث کی فکر کیا ہے رسول اللہ سے انتہائی محبت لیکن غلوب کے غلب سے پاک صحابہ تابعین محدثین اولیاء کرام بزرگان دین علماء اور تمام نیک لوگوں سے ان کے تقوا اور نیکی کی بقدر کے مطابق محبت پیار عقیدت احترام لیکن غلط سے پا مجھے بتائیں یہ فکر آج کس کی باقی ہر جگہ اس پاکیزہ فکر کی تھجیاں بکھری ہوئی نظر آتی اس پاکیزہ فکر کا جنازہ نکلا ہوا نظر آتا ہے ہاں کہنے کو آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنی اور اہل سنت کہلاتے ہیں اہل سنت کا معنی سنت والا سنت کی اساس کیا ہے سنت سے مراد رسول اللہ سسلم کا طریقہ اس کی اساس کیا ہے حدیث رسول سنت رسول کی اور کوئی اساس نہیں سنت رسول کی اس اثاث پر اہل حدیث قائم باقی دیکھ لیں ہیں اہل سنت اور سنی لیکن تعارف کیا ہے ہنفی دیبندی بریلوی قادری ہے چشتی ہے سوہروردی ہے یہ کیا ہے اثاث جب سنت رسول کی حدیث رسول ہے یہ دوسروں کے طریقے کہاں سے یہ دوسروں کے طریقے کہاں سے کسی سے استفادہ حاصل کرنا یہ الگ بات ہے کسی سے کتاب و سنت کی رہنمائی لینا یہ الگ بات ہے لیکن کتاب و سنت کو ایک طرف چھوڑ کے پسے پشت ڈال کے حدیث رسول کو ایک طرف چھوڑ کے پسے پشت ڈال کے پتہ نہیں کیا کچھ کر کہنا اور کہنا ہم سننی آل آلو سنت نہیں اسی وجہ سے آل الحدیث کو یہ لقب آل حدیث ملا کہ اہل سنت اور سننی کہلانے والے بہت لیکن ان کی اساس حدیث رسول نہیں تھی کچھ اور بنیادیں بن گئی آل الحدیث نے کہا اہل سنت وہ ہے جو سنت رسول کو دین سمجھے اور سنت رسول کی اساس حدیث رسول ہے حدیث رسول کو چھوڑ کر تم کیسے اہل سنت ہو آؤ سنت کی بنیاد حدیث رسول اور حدیث رسول بخاری مسلم ابو ابوداؤد نسائی ترین ابن ماجہ میں اور یہ حدیثی در حقیقت قرآن مجید کی صحیح تفسیر ہے تعبیر ہے صحیح سنی سن... بنو صحیح معنوں میں اہل سنت بنو لیکن وہ اپنے اس بگاڑ سے باز آنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ان اہل سنت میں اس صحیح فکر کے لوگوں کا لقب نام پہچان اہل الحدیث پڑ گئی اور آج کوشش کی جا رہی ہے کہ اہل الحدیث کو اہل سنت سے نکال دیا جائے کیوں کہ جی اہل سنت وہ ہیں جو اعتقادی مسائل میں اشاعرہ ہیں ماتریدیا ہیں اہل سنت وہ ہیں جو فقی مسائل میں ان چار ائمہ میں سے کسی کے مقلد ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اہل سنت نہیں اور نام لیا گیا کہ یہ الحدیث کیونکہ اعتقادی مسائل میں اشاعرہ اور ماتریدیا کے منت پر نہیں ہے اور فقی مسائل میں ان چاروں مسائل پر نہیں ہے لہٰذا یہ اہل سنت نہیں یا اس سے بڑھ کر دنیا میں عجیب بات ہو سکتی یعنی اہل سنت نعوذ باللہ وہ ہوا جو امام اشری امام ماتری کا مقلد ہو عقیدے میں اور فکا میں مقلد ہو ان چار میں سے کسی کا وہ ہے سنی کیا کہ کہاں کا سنی ہے وہ وہ کہاں کا اہل سنت ہے وہ اشری ہے وہ ماتریدی ہے وہ انفی ہے وہ مالکی ہے وہ شافی ہے وہ مقلد ہے وہ سننی نہیں سننے کی تعریف یہ ہے جو سنت رسول پہ قائم ہو اور سنت رسول کی اساس حدیث رسول ہو جس کا اوڑنا بچونا جس کے عقیدے جس کے عمل جس کے طریقے جس کے نظر اور فکر کی بنیاد حدیث رسول ہو وہی در حقیقت پہلے سنت حدیث سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ دین میں بگاڑ کسی میں کم کسی میں زیادہ تو الحمدللہ ہم پورے شر صدر سے یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو یہ کھری دعوت دیتے ہیں کہ آج اس دور میں دین فطرت جو کہ شریعت محمدی ہے اس میں بغیر کسی تبدیلی کے اگر کوئی قائم ہے تو آہل حدیث اس لیے اہل الحدیث کے بارے میں بدگمانیاں نہ رکھو آل الحدیث کے خلاف سادش مت کرو آل الحدیث آج کے دور میں توحید و سنت حدیث رسول اور جو اسلام کی صحیح تعبیر ہے اس کا آخری قلعہ ہے اس کے آخری پناہ گاہ ہے اس کی آخری حفاظت گاہ ہے آج اگر کتاب سنت کا نام بلند ہے حدیث رسول کا نام بلند ہے سنت رسول کی بات ہوتی ہے مناج صحابہ کی بات ہوتی ہے تو اے اللہ تو گوار ہے یہ آد آل الحدیث کے رہی منت ہے یہ آد آل الحدیث کے رہی منت ہے مگر نہ تو ایک دور تھا لوگ سنی کہلانے والرآن کا ترجمہ پڑھنا گمراہی سمجھا کرتے تھے حدیث کے ترجمے کا تصور بھی نہیں تھا حدیث پڑھانا تو دور کی بات ہے حدیث کی مسلطیں نہیں تھیں اللہ نے اہل حدیث کو توفیق فرمائی جنہوں نے قرآن مجید کی تراجم کیے اور لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا جنہوں نے حدیث نبوی کے بخاری مست مبود نسائی ترمزی ابن ماجہ کے تراجم کیے اور لوگوں کے سامنے سچا دین پیش کیا جنہوں نے تقلید جامت کے دور میں جنہوں نے پیڑی مریدی کے دور میں کتاب و سنت کی آواز بلند اور جنہوں نے اس تقلیدی بندھنوں اور پیری مریدی کے چکروں کا کھلم کھلا انکار کیا جنہوں نے کھلے عام توحید کی بات کی سنت رسول کی بات کی مگر کون جانتا تھا توحید کس کو معلوم تھا سنت رسول بدعات کا دور دارا تھا اور تقلید کے بندھن تھے اور غیر رسول کی طرف نسبتیں تھیں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو یہ حدیث کے لیے میرے بھائیوں یہ بطور اللہ کے حضور شکرانے کے کہہ رہا ہوں رام حضرات کے دلور زمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکیزہ فکر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کے دین میں تبدیلی مت کرو میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جو میں یہ حدیث اکثر سنتے ہیں کہ تبدیلی کیوں آتی ہے گروہ بندی کیسے بنتی ہے دین کے کسی مسئلے سے انحراف جہاں دین میں تبدیلی ہوگی نیا مذہب بن جائے گا نیا طریقہ بن جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت تبدیلیاں ہوں گی تہتر کلو بنے گے فرمایا جنتی ایک ہی ہے ماں انا لئی و مجھے بتاؤ یہ حدیث کون بیان کرتا ہے ماں انا لئی و دین حق دین محمدی دین فطرت وہ ہے جس پر اللہ کے رسول قائم تھے اور صحابہ قائم تھے یہ دعوت کس کی یہ اگر ہماری سچائی صداقت حقانیت کی دلیل نہیں ہے تو اور کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس جو اس کو دلیل نہیں مانتا ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے امام احمد رحم اللہ نے کہا امام ابو داؤدیالسی نے کہا صاحب سنن امام ابو بکر شہبا نے کہا جب یہ حدیث نے اپنی کتابوں میں بیان کی تو کہا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقہ ناجیہ ایک جماعت ہے مانا علیہ و صحابی تو کہا کہ آج کے دور میں انہیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے کہ مانا علیہ و صحابی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے بالکل اسی طریقے اور منج اور نظریے پر اگر کوئی قائم ہے تو وہ اہل الحدیث ایک اور حوالہ دوں شاید یہ حوالہ کسی کے کام آ جائے کسی کی ہدایت کا باعث بن جائے اور اس کے دل میں آل الحدیث کے خلاف جو بغض یا اناد ہے وہ ختم ہو جائے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے حنی تو میں دکھا اسی حدیث کے بارے میں کہ پھر کے ہوں گے ایک نجات پر ہے کہتے ہیں یہ فرقہ ناجیہ اہل آل الحدیث ہے ممبر پہ کھڑا بات کر رہا ہوں بھائی باتیں نہیں چھوڑ رہا اور ان اس عظیم بزرگ کی بات آئیے تو پھر دل تھام کے ایک اور حوالہ سن لیجیے اسی بنیات الطالبین میں کہا علامت آل البدع الوکیت فی الحال اص اہل بدت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل الحدیث پر تان و تشنی کرتے اہل بدت کی یہ نشانی ہے کہ وہ اہل الحدیث پر تان و تشنی کرتے کس بنیاد پر تان و تشنی ہے ہمیں بتایا تو جائے ہم ملاد نہیں مانتے اس منا پر ہم کہتے ہیں شریعت سے ثابت نہیں ہے کس بنیاد پر تان تشنی ہے ہم گیارہویں نہیں کرتے ہم کہتے ہیں شریعت سے ثابت نہیں ہے حرم کے جلوس نہیں نکالتے یہ کہتے ہیں کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے ہم پر تان کس چیز کا ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو داتا مشکل کو حاجت روا نہیں سمجھتے اس لیے کہ شریعت میں اللہ نے اپنے سوا کسی کو یہ لقب اور یہ اختیار نہیں دیا ہم پر کس بنیاد پر تان تشنی ہمارا تو اڑنا اٹھنا بیٹھنا حدیث رسول ہے حدیث رسول ہے حدیث میں دکھا دو حدیث میں دکھا دو حدیث میں دکھا دو یہ کون سی بڑائی کی بات ہے یہ کون سی بڑائی کی بات امام ابو عنیفا رحم اللہ کے سب سے بڑے شگرد امام ابو یوسف رحم اللہ ایک دن نکلے آب آل الحدیث کے طلباء کسی محدث کے پاس علم حاصل کرنے جا رہے تھے ان کے ہاتھوں میں قلم دوات اور کاپیاں تھیں ان کو دیکھ کے کہا انتم خیر تم خیر احلح انتم احل خیر الرض کہ تم روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ ہو کیوں اس لیے کہ تم صبح کرتے ہو شام کرتے ہو حدیث رسول سنتے سنتے تمہاری یہ ساری محنتیں ش آنا جانا حدیث رسول سننے یاد کرنے عمل کرنے کے لیے ہے کہا کہ تم روح زمین کے سب سے بہترین لوگ ہو امام صفیان رحمہ اللہ اپنے دور کے بڑے محدث تھے کیا تاریخی بات کہیں کہا الملائے کا تو امن واحدی سے امنت الارض ملائکہ آسمان کے امین ہیں چوکی دار ہیں اور آل الحدیث زمین میں اللہ کے چوکی دار ہیں اللہ کے دین کے چوکی دار ہیں آج تو پوری مسلمان مسلمان پوری دنیا آل الحدیث کے آل الحدیث کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والوں تم تو آہ آل الحدیث کے بوجھ تلے دبے ہو ہو آج اگر رسول اللہ کی حدیث اور رسول اللہ کی سنت زندہ ہے تو یہ آل حدیث کی محنتیں وغیرہ درد دل سے کہہ رہا ہوں ظالم تم نے بڑا ظلم ڈھایا ہے سنت رسول پہ بڑا ظلم ڈالا ہے حدیث رسول پہ اس کو مٹانے پہ تم نے کوئی پسند نہیں چھوڑی اور آج جب ہم نے حدیث کا غلام امام بلند کیا تو تم اس میں تان و تشنی کرتے ہو تویلیں کرتے ہو کہاں کہاں سے جھوٹی حدیث ہے من گڑت حدیث ہیں جنہیں محدثین نے شب و روز کی محنتیں کر کے علم رج کا فنڈ رجال کا فن قائم کر کے حدیثوں کو موضوع اور من گلت حدیثوں سے پاک کر دیا تھا شریعت کو ملاوٹ سے پاپ کر دیا تھا, کر دیا تھا تم ان جی حدیثوں کو سامنے لا رہے ہو کہ یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث, ہیں یہ, بھی حدیث ہیں یہ میں جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں شاید کسی کو یہ لفظی اس کی اصلاح کا باعث بن جائے کہ ہم نے تو واقع تن حدیث رسول اور سنت رسول اللہ پر ظلم ڈائے ہوئے ہیں یہ اللہ حدیث کا مقام یہ حوالہ کسی بڑی شخصیت کا بھی میں نہیں دے رہا لیکن ایک حوالہ ہے وہ دے رہا ہوں ہارون رشید اپنے دور کا ایک اچھا حاکم تھا خلیفہ تھا اچھی اس کی خدمات ہیں ہارون رشید کی اس کا ایک حوالہ دے رہا ہوں کہا میں نے چار باتوں کو چار جماعتوں میں پایا ہے چار باتوں کو چار جماعتوں میں پایا ہے کہا کہ میں نے کلام اور جھگڑے کو کلام اور جھگڑے اور جدال اور خام کی باس کو مت متضلا میں پایا ہے جھوٹ کو میں نے رواف میں پایا ہے ان میں بڑا جھوٹ اور تیسری بات کہی میں نے حق کو اہل الحدیث میں پایا ہے ایک چوتھی بات کہی تھی وہ ذہن سے کہ میں نے حق کو اہل الحدیث میں پایا ہے اس لیے کہ حق قرآن و حدیث ہے اور قرآن و حدیث پر قائم اہل الحدیث ہے یہ اہل حدیث کا تعارف ہے ان کے فضائل ہے ان کے مناقب ہیں دین فطرت میں الحمدللہ کوئی تبدیلی نہیں ہے اور اہل الحدیث حضرات یہ خالص دین اس پرفتن دور میں بہتر فرقوں کے بیچ میں خلق کے تثیر جو لالمی جالت اور گمراہی کی زندگی گزار رہی ہے جو اہل حدیث کے کٹر مخالف اور دشمن ہیں ان کے بیچ میں رہ کر یہ خالص دین جس پر آج آپ کائم ہے بڑی محنتوں سے بڑی قربانیوں سے بڑی جد و جہد سے یہاں تک یہ کہانی پہنچی ہے جس کی شاید ہی ہمیں قدر نہیں ہے نہ اپنے اسلاق کی نہ موجودہ دور کے محدثین کی علماء کرام کی خدام دین کی شیوخ الحدیث کی جو آج اس امانت اور سرمائے کی حفاظت کیے ہوئے ہیں ہمارے دل میں شاید قدر نہ ہو جتنا مبتدئین خوراکی لوگ دین کو تبدیل کرنے والے اپنے ان گمراہ ان مذہبی پیشواؤں اور قائدین اور رہنماؤں کی قدر کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اتنا تو کم سے کم دین کے سچے خود دین کے لیے بکت مال جان کی قربانی دینے والوں کی قدر تو دل میں بٹھا قدر بھی نہیں بڑی محنتوں سے یہ پہنچا ہے. اس محنت کا آغاز صحاب کرام نے اللہ کے رسول کی احادیث کو سنانا شروع کیا تاکہ یہ علم پھیلے علم پہنچے پھر تعوین کا دور آیا منطق اور فلسفہ اور فلسفہ نے سرو گارنا شروع کیا تو تعویل اور چکن میں ہو گئے انہوں نے اور محنت کی لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ دین قرآن ہے اور قرآن کی صحیح تفسیر حدیث سے رسول ہے یہ کچھ متقل منطق اور فلسفہ سے متاثر لوگ یہ قرآن کی تفسیر اپنی منتر پر فلسفے سے اور رائے سے کرنا چاہتے ہیں قرآن کی صحیح تفسیر حدیث رسول ہے یہ او ہم سے سنو حدیث رسول حدیثیں سنی اور لوگوں کو سنائی اور اس دور میں جو یہ متکل مین عقل پرستوں کا غلبہ ہو رہا تھا ان کا ناطق بند کر کے رکھ دیا اور پھر اور دور آیا پھر محدثین آ گیا انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک ان متکلین کے بقایا جات تو ہیں ہی ہیں اب ایک اور فتنہ آ ہے تقلید کا ایک اور فتنہ آ گیا تسمپ اور صوفیت کا نئے نئے طریقوں اور خود ساختہ طرز عمل کا حد سین یہ اٹھ کھڑے ہو حدیث رسول کو اور جمع کیا کتابی شکل میں لائے کہ یہ ہے تمہارے پیارے نبی کی سیرت یہ ہے دین یہ ہے شریعت یہ ہے قرآن کی تفسیر مسلمانوں اگر حق اور ہدایت چاہتے ہو اس سے ذرا سے بھی نہ ہٹنا مگر نہ یہ دشمن یہ ظالم یہ تمہیں گمراہ کر دیں زندگیاں کھپا دیں حدیثیں سننے جمع کرنے پھر سنانے میں وقف کر دی زندگیاں پھر پورا ایک علم علم علمجال اسناد کا علم حدیث کی پہچان کا علم وہ وضع کیا اور حدیثوں میں جو بھی مختلف لوگوں کی طرف سے بالخصوص روابش پہلے تشویوں کی طرف سے جو جھوٹ جو کی بھر ہوئی اور کچھ صوفیوں کی طرف سے جو حد حدیث جھوٹ کی بھرمار ہو گئی ان سب کو ایک ایک ایک کر کے واضح کر کے رکھ دیا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے یہ جھوٹی عدیث ہے یہ رسول پر الزام ہے یہ رسول اللہ پر پہتان ہے, یہ پر ہے یہ اس میں فلا راوی جھوٹا ہے قذاب کزاب حتیٰ کہ بتا دیا کہ فلا راوی جھوٹا قذاب تو نہیں ہے اس کے حفظ میں کمی ہے اس کے حافظے میں کمی ہے ہم اس کی بات کو بطور حدیث رسول کے نہیں لے سکتے اس کی سند میں نکتا ہے یہ معلوم نہیں کس سے روایت کر رہا ہے جس سے روایت کر رہا ہے یہ تو اس کے بعد پیدا ہوا ہے کوئی واسطہ تھا جس کو گرا دیا گیا ہے ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے لیکن اس لیے ہم اس کی حدیث بھی قبول نہیں کریں گے یہ مہنتیں کی یہ مہنتیں اور پھر محنتیں کیفسوسناک صورت حال بنی حکام جو ہمیشہ دین سے دور ہوتے ہیں دین کی فہم نہیں ہوتی لوگوں کو خوش کرنا لوگوں کو مطمئن کرنا لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا لوگوں کے مزاج کو دیکھنا یہ ان کی سوچ اور فکر ہوتی ہے حالانکہ مسلمانوں کے حکام ہیں انہیں مسلمانوں کے ساتھ صحیح خیر خائی کرنی چاہیے اور انہیں اسلام کا محافظ اور اسلام کا دفاع کرنے والا بننا چاہیے لیکن ہر دور میں دو طبقوں سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے جیسا کہ اللہ بن مبارک نے کہا تھا وَحَلْ أَفْصَدَ إِلَّا سُوءٍ کہ دین کو خراب کیا ہے بادشاہوں نے یا دین کو خراب کیا ہے صوفیوں نے اور نیم ملاوں نے ان لوگوں کی وجہ سے دین میں بڑی خرابیاں آئی بڑی خرابیاں آئی دیکھتے کہ یہ عوام کے مزاج کے خلاف ہے بس اس پہ پابندیاں اس کو ایک طرف کر دیا اس پہ پابندیاں لگ گئی شرک پھیلانے والے بدار پھیلانے والے خرفات پھیلانے والے طرح طرح کی بولنے بولنے والے عذاب چر رہے ہیں تک ان کی رسائی ہے حکومتی سرپرستی ہے اور جو اہل حق تھے وہ جیلوں میں پڑے امام ابن تیمیہ کی زندگی کا اکثر حصہ جیل میں گزرا اور ان کی موت بھی جیل میں واقع ہوئی پھر خوب اس دور میں تقلید نے بھی رواج پکڑا تصوف نے بھی رواج پکڑا پیری مردی نے بھی رواج پکڑا حدیث اور قرآن گیا جہاں کا تھا ایسا بگاڑ آیا ہائے کہ آج کچھ کرم فرما بڑے فخر سے کہتے ہیں جناب آپ الحمدیز تو ابھی دو سدیاں پہلے کی پیداوار ہیں اس سے پہلے اپنی مسجد دکھاؤ ہاں واقع اس سے پہلے شاید کوئی مسجد نہیں تھی اس لیے کہ اس قدر بدعات خرافات کا دور دورہ تھا کہ اس وقت کے حکام اور عوام نے مل کر دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا اس پاک و ہند میں لیکن ذرا سا پیچھے چلے جائیں یہاں دین کون سا آیا تھا وہ ہمیں بتا دیں ذرا محمد بن قاسم حلفیت لے کر آئے تھے مالکیت شافیت کادریت چشتی سوفردیت لے کر آئے تھے یا رفضیت شیت لے کر آئے تھے ہمیں پھر بتا دیں ہاں ہمیں احساس ہے ایک وقت ایسا آیا کہ پھر دوبارہ کفر شرک خرافات اور بدعات کا دور دورہ ہو گیا پھر پھر اللہ تعالیٰ کو اس قوم پہ رحم اور ترس آئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے دلوں میں طلب پیدا ہوئی کہ یہ قوم کہاں جا رہی ہے ہم قرآن قرآن حدیث حدیث کی بات کرتے ہیں میں قرآن کو پڑھوں تو صحیح حدیث کو پڑھوں تو صحیح پھر وہ گئے سعودی عرب وہاں کو لما سے ملے وہاں سے علم لے کر آئے کتب لے کر آئے فارسی میں ان کے تراجم کیے اور پھر شرک اور بدت اور تکلیف جامع اور صوفیت کے خلاف علم بلند کیا اور کتاب و کا پہلا آوازہ لگایا انہوں لیکن اس تاریخ کتاب و کی احیاء کی تاریخ سنت کے احیاء کی تاریخ منہج سلف سالین کے احیاء کی تاریخ توحید و سند کے احیاء کی تاریخ شرپ اور بدت کے خاتمے کے خاتمے کی تاریخ کا اصل صحرا میاں نذیر حسین محدث دہند بھی شیخ القل ہو جاتا ہے جنہوں نے شاہ ولی اللہ کی اس آواز کو بلند کیا ان کی پکار کو بلند کیا ایک چھوٹی سی مسجد میں مسند تدریس تھے بخاری مسلم ابو دا ابن ماجہ اپنے سامنے رکھ کے بیٹھ گئے ان میں حدیث دینا شروع کیا اور اس وقت ان کی سب سے بڑھ کر مخالفت بندی حضرات نے کی ان کے خلاف کتابیں لکھی دوسرے تو تھے ہی تھے پھر وہاں سے کتاب سنت کی دعوت کا اس تحریف کے احیاء کا جسے مسلمانوں نے مٹا کے رکھ دیا تھا چھپا کے رکھ دیا تھا اس کا نئے سرے سے آغاز ہوا الحمدللہ للہ الحمدللہ ایسے علماء ہے سناء اللہ احمد سری نے ان سے پڑھا عبد الرحمٰن مبارک پوری شار ترمزی نے ان سے پڑھا شمس الظیم ابادی شار ابو داؤد نے ان سے پڑھا عبد المنان وزیر آبادی وزیر آباد جو پاکستان کا جا ہے وہاں کے تھے انہوں نے پڑھا اور وہ نابینا تھے نابینا تھے علم حاصل کر کے آئے اور درس حدیث دینا شروع کیا اور ایک نور یہ نور ہر طرف کتاب و سنت کا پھیلا دیا جب ان کے استاد میاں نظیر حسین کو پتہ چلا کہ میرا یہ نابینا شگر اپنے علاقے میں خوب حدیث کا علم پھیلا رہا ہے کہ جو لوگ اتنا دور دراز کا سفر کر کے دہلی میں نہیں آ سکتے وہ انہیں پڑھا رہا ہے اور کتاب و کا واضح بلند ہو رہا ہے تو بڑا ایک تاریخی جملہ کہا اگرچہ کہ میں چھوٹا جملہ ہے لیکن بڑا تاریخی جملہ کہا کہا اس اندھے نے اندھا ہو کے پورے علاقے کو منور کر دیا ہے اور پیناؤں سے تو یہ نبینا اچھے تھے اس نے تو روشن کر دیا حدیث کے نور سے قرآن کے نور سے توحید کے نور سے سنت رسول کے نور سے اور پھر یہ ایسی تاریخ اٹھی تیاج الحمد للہ سم الحمد کوئی شہر پاک و ہند کا ایسا نہیں ہے کوئی کر ایسا نہیں ہے شہروں کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہے بے فضل اللہ تعالی جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدا نہ بلند ہوتی ہو جہاں مسجد میں توحید و سنت کے خطبات اور دروس نہ ہوتے ہوں اور جہاں کتاب و سنت کی تحریف زندہ نہ ہو لیکن یہ سب کچھ آسانی سے نہیں ہوا ایسا وقت بھی آیا رفیا دین کرنے پر ہاتھوں پہ ڈنڈے پر سے پاؤں سے پاؤں ملانے پر گٹنوں اور پاؤں پہ ڈنڈے برسائے گئے آمین کہنے پر خمزیر گدا اور کتا کہا گیا اور مسجدوں سے نکالا گیا ایسا وقت بھی آیا کہ آمین کہنے پر سینے پر ہاتھ باندھنے پر مسجد سے اٹھا کر پھینکا گیا اور مسجد کو پاک کیا گیا مسجد کو دھونے کی کوشش کی گئی کہ اس کی وجہ سے مسجد پلید ہو گئی ہے ایسا وقت بھی آیا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ٹرین سے گزرتے ہوئے چسپ دیکھا سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے ٹرین چھوڑ دی کہ یہ شخص مجھے ملا ہے میں اس سے ملوں اور اس کے ذریعے اس کے علاقے میں پہنچوں اور دین کی تبلیغ کروں حالانکہ ٹرین اگلے دن ملنی تھی ایک ایک ساتھی اتنی قیمتی تھا ایسا وقت بھی آیا کہ جب کسی علاقے میں صرف ایک شخص تھا اور اس ایک شخص کو بٹھا کے دو دو گھنٹے کا واد کیا ہمارے علماء نے حالانکہ دھمکیاں ملی کوئی پرواہ نہیں کی پہنچ گئے یہ بڑی قربانی ہے آل الحدیث یہ تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اہل الحدیث کو اہل حدیثیت کی قدر نہیں ہے اہل الحدیث کو اہل حدیث کے مقام اور شان کا علم نہیں ہے آج اہل الحدیث اور ان کے کچھ جذباتی نوجوان وہ اہل حدیثیت کو دفن کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور یہ دوسروں سے بڑا ظلم ڈانے کے چکر میں ہیں آج اہل حدیث ہو کے وہ ملازر کرتے ہیں کہ حدیث کہنا صحیح ہے کہ نہیں اللہ سے ڈرو میں نے عرض کیا کہ حدیث آج اسلام کا آخری قلعہ ہے سب بگاڑ کا شکار ہے سب نام کے سنی ہیں نام کے مسلمان ہیں کتاب و سنت جو دین اسلام کی تعبیر ہے وہ اہل الحدیث ہیں مجھے کہنے دو اسلام اہل الحدیث ہے اور اہل الحدیث اسلام ہے ان کو کمزور مت کرو کم سے کم تم تو کمزور مت کرو کم سے کم تم حضرات تو کمزور مت کرو ہماری ہمارے علماء کی ہماری مساجد اور مدارس کی چھوٹی چھوٹی کمی اور خامیوں کی وجہ سے اسلام کے توحید کے سنت کے قرآن و حدیث کے اس قلعہ پر مسمار کرنے کی خدا کے لیے کوشش مت کرو محافظ نہیں بن سکتے تو نہ بنو یہاں پر تم منچ سے حملے تو نہ کرو قدر جانو قدر جانو کتنی بڑی دولت تمہیں ملی ہوئی ہے تم تو اس دولت کے محافظ بنو پاسبان بنو اس مشن اس تاریخ احیاء کتاب و سنت تو و سنت کے پاسبان بنو تم کسی پروپیگنڈے کا شکار کیوں ہوتے ہو اور آخری بات میں غیر الحر آحل الحدیث سے کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو نام سنت کا لیتے ہو لیکن سنت اہل الحدیث میں ہے محبت رسول اور عشق رسول کی بات کرتے ہو لیکن رسول سے سچا تعلق ان کی حدیث سے ان کی سنت سے وہ تمہیں اہل الحدیث میں ملے گا ہم اکرام سے بزرگان دین سے محبت رکھتے ہیں صرف اتنا کہتے ہیں اتنا عرض کرتے ہیں کہ محبت کا محور اور مرکز دل ہے اور امن کو ایسا کام مت کرو جو شریع سے ثابت نہ ہو ہمیں اور کچھ نہیں ہے تم کسی پروپیگنڈے کا شکار مت بنو یہ دین کے دشمن اور دین کو فساد کرنے والے انہوں نے ہمارے بارے میں تمہیں غلط فہمی میں ڈالا ہوا ہے ہم الحمدللہ للہ دین محمدی دین شریعت کے ماننے والے ہیں قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں ہماری اس لائبریری میں دیکھ لو کسی مسجد کی لائبریری میں دیکھ لو وہاں تمہیں تفسیر اپنے ملے گی وہاں بخاری ملے گی مسلم ملے گی اب داؤد ملے گی نسائی ملے گی ترمسی ملے گی ابن ماجہ ملے گی ملے گی ہم اسی کا والا دیتے ہیں اور ہم پر یہ بکتی کسنے والوں کہ تم نئے ہو تو نیا نہیں ہے بخاری مسلم ابودی تو نئی نہیں, نہیں ہے یہ تو پرانی ہیں ہم تو اسی کی بات کرتے ہیں ہمارے بارے میں غلط فہمیاں دور کر لو ہم سچے اہل سنت ہیں ہم حدیث رسول سے محبت کرنے والے ہیں ہم قدم قدم پر شریعت کی تباہ کرنے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج پورا عالم وہ سب سے بڑا دشمن اہل الحدیث کا ہے وہ باقی سب تحریکوں کی آبیاری کرتا ہے تصوف کو فنڈ دیتا ہے اور تمہارین ان خرافات کی حکومتیں سرپرستی کرتے ہیں آج اگر بد نام ہیں اور حکومتی نظروں سے گرے ہوئے ہیں تو ہم اہل الحدیث ہیں لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے حکام کی وہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں اگر کہ لائق نہیں ہوں ایک بچہ ہوں طالب علم ہوں لیکن بات آئی ہے کہ اے ہمارے حکام تم اس پاکستان کے ہاتھے ہو پاکستان اسلام کے نام پر مہاراج وجود میں آیا ہے اور اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا اور قرآن حدیث مناظر عقید اور مسلط اہل الحدیث کا تم اہل الحدیث کے ساتھ یہ ناروا سلوک مت کرو ان کو کمزور کر کے ان کے ساتھ ناروا سلوک کر کے ان کا ناطق بند کر کے تم تا حقیقت اس ملک سے ہی نہیں پوری دنیا سے کتاب و سنت اور شریعت محمدی کا خاتمہ نہ کرو اس سادشوں میں شریک نہ ہو جاؤ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام کتاب و سنت ہے اور کتاب و سنت کے حاملین اہل الحدیث ہیں اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل الحدیث بنا دے ہمیں جو عملی کمیاں کوتائی ہیں اللہ انہیں معاف کر دے منج اور مستقیم راستے کو اپنانے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم تیرے دین میں کسی قسم کی تبدیلی سے بچیں بلکہ تیرے دین کے محافظ اور نگہبان بن جائیں اے اللہ ہمیں توحید و سنت کی زندگی عطا فرما اسی توحید و سنت پر ہمارا خاتمہ فرما اکول کو الحمدللہ